صافات نام پہلی ہی آیت کے لفظ و صافات سے ماخوذ ہے زمانہ نزول مضامین اور طرز کلام سے مترشے ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً مکی دور کے وسط میں بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے اور نبی اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو نہایت دلشکن حالات سے سابقہ درپیش ہے موضوع اور مضمون اس وقت نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت کا جواب جس تمسخر اور استحضا کے ساتھ دیا جا رہا تھا اور آپ کے دعوی رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا اس پر کفار مکہ کو نہایت پر زور طریقے سے تمبی کی گئی ہے اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ ان قریب یہی پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے سہن میں اترا ہوا پاؤ گے آیات نمبر 171 تا اکہتر یہ نوٹس اس زمانے میں دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے مسلمان جن کو ان آیات میں اللہ کا لشکر کہا گیا ہے بری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے ان کی تین چوتھائی تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وَََََََہ وسلم کے ساتھ بمشکل چالیس پچاس صحابہ مکے میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں برداشت کر رہے تھے ان حالات میں ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا تھا کہ غلبہ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ کی مٹھی بھر بے سرو سامان جماعت کو نصیب ہوگا بلکہ دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک مکے کی گھاٹوں ہی میں دفن ہو کر رہ جائے گی لیکن پندرہ سولہ سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا تمبی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس صورت میں تفہیم اور ترغیب کا حق بھی پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا ہے توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر مختصر دلنشین دلائل دیے ہیں مشرقین کے عقائد پر تنقید کر کے بتایا ہے کہ وہ کیسی لغ باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں ان گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہیں پھر اسی سلسلے میں پچھلی تاریخوں کی مثالیں دی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے کس کس طرح اس نے اپنے وفادار بندوں کو نوازا ہے اور کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کو سزا دی ہے جو تاریخی قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اس میں صرف ان کفار قریش ہی کے لیے سبق نہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نصبی تعلق پر فخر کرتے پھرتے تھے بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سبق تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے یہ واقعہ سنا کر انہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصل روح کیا ہے اور اسے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے سورت کی آخری آیات محض کفار کے لیے تمبی ہی نہ تھیں بلکہ ان اہل ایمان کے لیے بشارت بھی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تائید و حمایت میں انتہائی حوصلہ شکن حالات کا مقابلہ کر رہے تھے انہیں یہ آیات سنا کر خوشخبری دے دی گئی کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر گھبرائیں نہیں آخر کار غلبہ انہیں کو نصیب ہوگا اور باطل کے وہ علم بردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں انہیں کے ہاتھوں مغلوب اور مفتو ہو کر رہیں گے چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کیے گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صفا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں جو اللہ تعالی کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اس کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالی کی یاد دلاتے اور کلام نصیحت سناتے ہیں تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے رب ہوں میں رب الیک وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا مالک سورج ہمیشہ ایک ہی مطلے سے نہیں نکلتا بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے نیز ساری زمین پر وہ بیک وقت تالے نہیں ہو جاتا بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے ان وجوہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مغارب کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ مشارق کا لفظ خود ہی مغارب پر دلالت کرتا ہے ہم <مید> نے آسمان دنیا کو آسمان دنیا سے مراد قریب کا آسمان ہے جس کا مشاہدہ کسی دوربین کی مدد کے بغیر ہم براہنا آنکھوں سے کرتے ہیں تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے وحفظاً من كل شیطان مارد اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب یہ شیاطین ملائے اعلی کی باتیں نہیں سن سکتے اس سے مراد ہے عالم بالا کی مخلوق یعنی فرشتے ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں دحورا ولہم عذاب واصب اور ان کے لیے پہم عذاب ہے الا من خطف تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شولا اس کا پیچھا کرتا ہے اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے بل عجبت و يسخرون تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں وَإذا لا سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے علاس کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں وہ سِحْرٌ ان اور کہتے ہیں یہ تو سریح جادو ہے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا <لَمَبْعُوثُون> بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں او آبا اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے الم دوں ان سے کہو ہاں اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو انجو تد تم وہ بس ایک ہی جھرکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے وہ قلو یا ہدی اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی یہ تو یوم الجزا ہے الفصل به یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان سے اہل ایمان کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتوں کا قول ہو ہو سکتا ہے کہ میدان حشر کا سارا ماحول اس وقت زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود ان لوگوں کا اپنا ہی دوسرا رد عمل ہو یعنی اپنے دلوں میں وہ اپنے آپ ہی کو مخاطب کر کے کہیں کہ دنیا میں ساری عمر تم یہ سمجھتے رہے کہ کوئی فیصلے کا دن نہیں آنا اب آ گئی تمہاری شامت جس دن کو جھٹلاتے تھے وہی سامنے آ گیا الَّذین ظلموا وَمَا كَانُوا <يَعْبُدُون> حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو اس جگہ معبودوں سے مراد فرشتے اور اولیاء اور انبیاء نہیں ہیں بلکہ دو قسم کے معبود ہیں ایک وہ انسان اور شایاتی جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں دوسرے وہ بت وغیرہ جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی رہی ہے جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے نیلو ہوں فرو پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ وم ان ہوں اور ذرا انہیں ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے میرے کم لیا ہو گیا تمہیں اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل ہوں مول میں مستسلم ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں کو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے قالوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا تم تون پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے اصل میں لفظ یمین استعمال ہوا ہے محاورے کی روح سے اگر اس کو قوت اور طاقت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لے گئے اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکا دیا اور اگر اس کو قسم کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو بلم تک منی وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے وہ نلن علئی کم سلپ بلکوم تم قوم پاگی ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا تم خود ہی سرکش لوگ تھے آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں اوئین کم ان کم سو ہم نے تم کو بہکایا ہم خود بہکے ہوئے تھے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي بھی مُشْتَرِكُونَ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے نف بل مجرمی ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں ان یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں ہے تو یہ گمنڈ میں آ جاتے تھے مجنو اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنو کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ کہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو میں تجن تم چمل اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو اللہ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے اکل معلوم ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے فواكه ہر طرح کی لذیذ چیزیں فی اور نعمت بھری جنتیں آل سور متقابل جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے بک سی شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے سامنے پھرائے جائیں گے بے بو الت چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی لا ہے غول ولا هم عنها ينزفون نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی رات قاصرات فی اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی بال باد مالا باد پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے کول کوم انلی قری ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا یول منل مقدی جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو اَئذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی هل انتم اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے ختاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا ولولا لكنت مِنَ الْمُحْضَرِينَ میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں سمانشنوی مئی اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں اندازے کلام صاف بتا رہا ہے کہ اپنے اس دوزخی یار سے کلام کرتے کرتے یکا یک یہ جنتی شخص اپنے آپ سے کلام کرنے لگتا ہے اور یہ فکرے اس کی زبان سے اس طرح ادا ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو ہر توقع اور ہر اندازے سے برتر حالت میں پا کر انتہائی حیرت و استجاب اور وفور مسرت کے ساتھ آپ ہی آپ بول رہا ہو إلا موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا ان ھذا له والفوز العظیم یقینا یہی عظیم شان کامیابی ہے لمثل هذا فليعمل العاملون ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اذالک خیر نزلن ام شجرت الزقوم بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت ان نہ جالنا حفت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے یعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر تان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استحزا کا ایک نیا موقع پا لیتے ہیں وہ اس پر ٹٹھا مار کر کہتے ہیں لو اب نئی سنو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت اگے گا شا تخرج فی اصل جہین وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے بولنا ہے رؤوس الشیاطین اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہم لمالی اون مل جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے تم ان لهم لشوبا من انہم پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی انم الب اہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ اور انہی کے نقش قدم پر دور چلے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبَلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور ان میں ہم نے تنبیح کرنے والے رسول بھیجے تھے عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ اب دیکھ لو کہ ان تنبیح کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا إلا عباد اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے ولقد نوح فلنعم ہم کو اس سے پہلے نوہ نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے وَنَجَّئِنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کربِ عظیم سے بچا لیا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور اسی کی نسل کو باقی رکھا لری اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی سلام نو فل آل مین سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں ان کدال مفسنی ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا تم او ری پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا شی آتی لو اور ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا بِقَلْبٍ سلیم جب وہ اپنے رب کے حضور کلب سلیم لے کر آیا قومی مدتوں جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو چن دون اللہ ہی تری دوں کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے نورت پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی عربی زبان میں یہ الفاظ محاورے کے طور پر اس معنی میں بولا کرتے ہیں کہ اس نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا فقال اور کہا میری طبیعت خراب ہے ہمیں کسی ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خلاف واقعہ بہانہ بنایا تھا چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے فراغ فقال الا ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں ما لا کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں فراغ ضرباً اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی ہی ازفو واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے قال, ما اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو واللہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو قَالُ بَنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک علاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے دھیر میں پھینک دو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا یعنی اپنے رب کی خاطر گھر اور وطن چھوڑ رہا ہوں من اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو بغلام حلیم اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم برد بار لڑکے کی بشارت دی مراد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سلند پالی آ فلم پالیاب تیسل انشاء اللہ من وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس نے ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے آپ انشاء اللہ مجھے سابروں میں سے پائیں گے آخر کو جب ان دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا ابراہی اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم خود خود کو تریا ان کا نجل مسنی خواب سچ کر دکھایا چونکہ خواب میں یہ دکھایا گیا تھا کہ زبا کر رہے ہیں یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ زبا کر دیا ہے اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبا کرنے کی پوری تیاری کر لی تو فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں انہ دل بلا یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی افدنا اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا بڑی قربانی سے مراد ایک میڈھا ہے جو اس وقت اللہ تعالی کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وفادار بندے کے لیے فرزندے ابراہیم جیسے سابر اور جان لڑکے کا فدیہ تھا اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری اور جان کے اس عظیم و شان واقع کی یاد تازہ کرتے رہیں وہ چمک نال اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی سلامٌ عَلَى سلام ہے ابراہیم پر کدل کنجل مسنی ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں انمنی یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا نَبِيًّا مِّن اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی یعنی قربانی کے اس واقعے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے و باركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اور اسے اور اسحاق کو برکت دی اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سریح ظلم کرنے والا ہے نالا موس اور ہم نے موسا اور ہارون پر احسان کیا وہ نجن ہوں میں قو میں ہوں میں مینل کو بلا ان کو اور ان کی قوم کو کربِ عظیم سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وحی غالب رہے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ان کو نہائیت واضح کتاب عطا کی وہ الصِّرَاطَ نہ ہوں فرو پل انہیں راہ راست دکھائی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا سلا عَلَى من سے رو سلام ہے موسا اور ہارون پر ان کا گلی مفسنی ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں ان دن المنی در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور الیاس بھی یقینا مرسلین میں سے تھا قومی یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اتدون بلع احسن اون کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو اللہ عبم ورب اکم ال اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباؤ اجداد کا رب ہے مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجوز ان بندگانے خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا عَلَيْهِ فِي اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا سلام انال سلام ہے الیاس پر ان کدل مفسنی ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں ان من واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا وہ ان لو امن المسلی اور لوت بھی انہیں لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اِذ ہوا یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی علمغابری سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی تم اری پھر باقی سب کو تہس نس کر دیا کم لو مسمہ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو بل افل چاطل کیا تم کو عقل نہیں آتی اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا فَسَاہَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ پھر قرآندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمِ آخر کار مچھلی نے اسے نکل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا ان فکروں پر غور کرنے سے جو صورت واقعہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی دو قرآا اندازی کشتی میں ہوئی اور غالباً اس وقت ہوئی جب بحری سفر کے دوران میں یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے لہذا قرہ اس غرض کے لیے ڈالا گیا کہ جس کا نام کرے میں نکلے اسے پانی میں پھینک دیا جائے تین کرے میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا چنانچے وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا چار اس ابتلا میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اپنے مقام معموریت سے فرار ہو گئے تھے اسی معنی پر لفظ ابق دلالت کرتا ہے کیونکہ عربی زبان میں وہ بھاگ جانے والے غلام کے لیے بولا جاتا ہے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا یعنی قیامت تک مچھلی کا پیٹ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا رہتا آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا وَأَن بچنا ہی شجا تم اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا وہ اوسل الفن او یزی لو اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا ایک لاکھ یا اس سے زائد کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو ان کی تعداد میں شک تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا کہ اس شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زائد ہی ہوگی کم نہ ہوگی فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَاحِينَ وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے؟ کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے ہوں بیٹے ام خلقنا اناثاً وهم کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں ال انهم من افكهم يقولون خوب سن رکھو در اصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں من افكهم يقولون ولد الله وانهم لكاذبون کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں البنات علی کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ ما میں فتح کم تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے حکم لگا رہے ہو افل تلک کیا تمہیں ہوش نہیں آتا ام لکم سلطان مبین یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نصد کا رشتہ بنا رکھا ہے حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں اگرچہ لفظ جن استعمال ہوا ہے لیکن آگے کے بیان سے واضح ہے کہ فرشتے مراد ہیں جن کے لفظی معنی ہیں پوشیدہ مخلوق صبح اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے إلا عباد اللہ جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں کم امتو پس تم اور تمہارے یہ معبود ما أن بتی نی اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے عل صال افال مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو وما اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ فون اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور تسبیح کرنے والے ہیں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پسلی قوموں کو ملا تھا لکن۔ عباد المخلصين تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے بِه فَسَوْفَ <يَعْلَمُون> مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں ان لم سور کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی وہ ان ج دنا لم الب اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا پتول پس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو فسوف اور دیکھتے رہو قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے يستعجلون کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں فَإذا نزل بساحتهم فساء صباح جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دوسو فَسَوْفَ بوس اور دیکھتے رہو انقریب یہ خود دیکھ لیں گے صبح عما عزتوں پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں المرسلین اور سلام ہے رسولوں پر الحمد رب عالم اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے